بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للّہ وقفا وسلاۃ والسلام على جميع الامبیا خصوصا على سعیدنہ و مولانا محمد المصطفیٰ علیہ و اصحب العطق اماب باب ماجا آفی صفتِ ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عناشتر اللہ عنہا ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم و امام ترمزیر رحمۃ اللّہ علیہ نے یہاں پر ایک باب قائم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر گذشتہ باب میں اقا الصلاۃ السلام کی روٹی کا تذکرہ تھا اب اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا تذکرہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نعم الدام و کہ سرکہ بہترین سالن ہے اس دور میں جو چیزیں سالن کے طور پر استعمال ہوتی تھیں ان میں ایک چیز سرکہ بھی تھی اور رقع علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو چیز بغیر تکلف کے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائے آپ وہی تناؤ فرما لیا کرتے تھے زیادہ تکلفات نہیں فرماتے تھے تو اگر سرکہ دستیاب ہو گیا تو آپ سرکے کے ساتھ کھانا تناؤ فرما لیا کرتے تھے تو آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے ابن حرب ایک اکتابی ہیں فرماتے ہیں سمعت النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ میں نے سیدنا نا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی سے سنا آپ اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرما رہے تھے کہ الس فی تو و شراب ماں شیخ کہ تمہیں کھانے پینے کی جو چیز چاہتے ہو دستیاب ہو جاتی ہے لغت رائی تو نبی یا میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وما یج دو دقل وہ عام کھجور بھی نہیں پاتے تھے اتنی مقدار میں ماں یم لف جس سے آپ اپنا پیٹ مبارک بھر لیں تو دخل کہتے ہیں عام کھجور جو ذرا سستی ہو تو وہ کھجور بھی اتنی مقدار میں نہیں تھی جس سے عقال علیہ وسلام اتنی تناول الفرمان ہے کہ پیٹ بھر کرو اتنی عقال علیہ وسلام کے پاس وہ بھی نہیں تھی اور تمہیں اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں تو ہر نمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کھانے پینے کی کیسی چیزیں عطا کی ہیں اور عقالیہ سلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کے اور آپ کا گزر بسر بہت ہی زیادہ معمولی تھا تیسری حدیث امام مام تر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے وہ بھی وہی حدیث حضرت سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الخل کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سر کا بہترین سالن چوتھی حدیث زہدم جرمی اکتابی ہے وہ فرماتے ہیں کنہ آئندہ رضی اللہ عن ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہیں ہم ان کے پاس تھے فوتیا بلاح میں دجاج تو مرغی کا گوشت آیا سب رات کھانا شروع ہو گئے فتح نہ ہارا جلو تو ایک بندہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت مساشری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مالک لگ آپ کو کیا آپ کیوں نہیں کھانا کھاتے جب سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس نے کہا کہ انی رائے تو کلو شیئن میں نے ایک دفعہ مرغی کو دیکھا کہ یہ کوئی چیز کھا رہی تھی نت گندی چیز اس کے بعد سے میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں اس کو کھاؤ تو میں نے قسم اٹھا لی فحلفتو اللہ کہ آج کے بعد میں مرغی نہیں قال ادنو سیدنا کھاؤںری رضی اللہ فرما بے قریب ہو جاؤ فنی رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاقل الحمد و جاج میں نے آقالت السلام کو دیکھا کہ آپ مرغی کا گوشت تناول فرماتے تھے لہذا یہ کہنا کہ مرغی کوئی چیز کھا رہی تھی اور مجھے اچھی نہیں لگتی اور میں نے قسم اٹھا لی میں مرغی نہیں کھاؤں گا تو میں اس قسم کو توڑوں اور کھانا کھاؤں یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ کوئی قسم اٹھا لیتا ہے اور کوئی جائز چیز اپنے اوپر حرام کر لیتا یہ قسم اٹھانا جائز نہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایک چیز حلال کی آپ نے کہا یہ جی اللہ کی قسم میں حرام کرتا ہوں یا میں نہیں کھاتا تو آپ اس قسم کو توڑیں اور وہ کام کر چنانچہ یہاں سے نا مسافری رضی اللہ تعالیٰ شخص سے قسم توڑوائی اور فرمایا کہ کھانا تراول کرو اور یہ مرغی کھاؤ اور تم اپنے آپ کو اتنا صاف نہ بناؤ کہ مرغی گند کھاتی ہے میں نہیں کھاتا اس سے کچھ نہیں ہوتا پانچویں حدیث حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سفینہ حضور کے غلام ہے اور روایات کے اندر آتا ہے کہ بہت بھاری بوجھ اٹھا رہے تھے ایک دفعہ تو اقال اصلاۃ السلام نے ان کا نام ایک دفعہ پکارا سفینہ سے تو ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا سفینہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی تو بہت زیادہ بوجھ اٹھایا تھا اس لیے ان کو یہ نام پڑ گیا فرماتے ہیں کہ اقل تو ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبارہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا حبارہ تیتر کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے بازوں نے کا تلور ہوتا ہے بازون کا اور ہے تو تیتر کی طرح پر ایک پرندہ ہوتا ہے جسے حبارہ کہتے ہیں تو آقا صلاحت اسلام نے حبارہ اس پرندے کو تناول فرمایا ہے اور حرصفینہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ چھٹی حدیث وہی زہلم جرمی کی ہے فرماتے کہ ہم ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے فقد کھانا لایا گیا فقم فی تعمل اور کھانے میں مرغی کا گوشت بھی تھا وفیل قوم رجن بنی تیم اللہ احمر قوم میں ایک سرخ شخص تھا بنو تیم اللہ کا کانو مولا جیسے غلام ہوتے ہیں اس طرح کا تھا تو وہ کھانے کے قریب نہیں ہوا تو سعید ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کھاؤ قریب ہو جاؤ تو فیمنی قدر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا علیہ السلام اقلام ہوا تنا فرمایا اس نے وہی بات کی تو مساثری نے رضی اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیا اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے امام تربی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ یہاں پر ذکر فرمایا ساتویں حدیث حضرت ابو اسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو علّی نوبی زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کو ود بھی اسے تیل کے طور پر بھی استعمال کرو فین شجا شجرت مبارک اور یہ بابرکت درخت ہے قرآن نے کہا من شجا تم مبارک تن زیتون کا مبارک درخت اور آخری پارے میں قرآن نے زیتون کی قسم اٹھائی و تین و انجیر اور زیتون کی قسم تو اس لیے حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے اور زیتون کا تیل دونوں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے کھانے کے طور پر بھی اور انسان اس کی مالش بھی کر سکتا ہے سر پر اپنے جسم پر تو آق عصلاۃ اسلام نے فرمایا کہ زیتون کا تیل استعمال کرو اور کھانے کے طور پر بھی اور مالش کے طور پر بھی استعمال کرو اگلی حدیث آٹھویں حدیث ہے وہ حضر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو از زید زیتون کا تیل کھاؤ ودہ نو اور اسے مالش کے طور پر بھی استعمال کرو فإنه من شجرت مبارک یہ بابرکت درخت سے ہے اگلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند تھا اگلی حدیث میں اس کی تشریح ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ فوتی اب تعام ایک دفعہ کھانا لایا گیا اور آپ کی دعوت تھی فجال تو اتب میں قدو تلاش کرتا تھا فضا بین ادے آپ کے سامنے رکھتا تھا لما اعلمو کیونکہ مجھے پتا تھا انب آکار اثرات السلام کو یہ پسند عرب میں دستور تھا کہ بڑی پلیٹ کے اندر کھانا کھایا جاتا اور اس کے اندر گوشت اور شوربہ سب چیزیں بنائی جاتی تھی تو کئی لوگ اس کے آس پاس بیٹھتے تھے سید جانے سے مالک فرماتے ہیں کہ اقاعصلا اسلام تشریف فرما ہوئے اب بڑی پلیٹ میں سالن ہے تو اس میں جہاں کوئی کدو کا ٹکڑا نظر آتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اقالیہ علیہ و اسلام کو یہ بہت زیادہ پسند ہے حکیم ابن جابر اپنے والد حضرت جابر سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضر جابر بن طارق دخل تو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اقالیہ اصلاحۃ السلام کے پاس گیا فرائطا میں نے آپ کے پاس دیکھا کہ قدو یو کٹتاؤ اسے کاٹا جا رہا ہے کیا اقال اصلاط والسلام کے ہاں قدو کاٹا جا رہا تھا اور میں نے پوچھا کہ ماں ہزا یہ کیا ہے یعنی اس کے کیا مقصد اس کے کاٹنے کا تو آپ نے فرمایا کہ نقصر و بھی اس کے ذریعے ہم کھانے کو زیادہ کرتے ہیں سالن میں اضافہ کرتے ہیں یعنی گوشت بنایا جاتا تھا اور گوشت کا شوربہ عام طور پر پتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر ذرا کدو ڈال دیے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ شوربہ بھی تھوڑا گاڑھا ہوتا تھا اور شوربے کی مقدار بڑھا دی جاتی تھی یہ جابر ابن طارق صاحبی ہیں امام ترمزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی صرف ایک ہی حدیث ہے یہاں پر نقل کی اور کوئی حدیث ان سے منقول نہیں سعید رانا صرف مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اس کھانا بنایا قال سید انس فرماتے ہیں کہ فضاب تو مہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آقار اصلاۃ والسلام کے ساتھ گیا اس دعوت پر فقر ربا اللہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ضم بن اس نے آ کے کھانا پیش کیا اور اس کھانے میں جو کی روٹی تھی وہ اور شوربہ تھا فی دبا جس میں کدو بھی تھا وقدی اور گوشت کے ٹکڑے بھی تھے عربوں میں گوشت کھانے کے کئی طریقے تھے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گوشت اس کو خشک کر لیا جاتا تھا اور خشک کر کے اسے پھر سنبھال لیا جاتا تھا جیسے ہمارے ہاں گوشت کو فریز کیا جاتا ہے تو اس دور میں یہ تھا کہ گوشت خشک کر لیا جاتا تھا چنانچہ وہ پھر بعد میں بنایا جاتا تھا تو فرمایا کہ اس طرح جب میں دعوت پر گیا تو آقا علیہ صاحب اسلام کے سامنے وہ کدو اور وہ شوربہ اور اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے تھے تو فرماتے فرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آق اسرات وسلام کو دیکھا آپ آپ کدو تلاش کر رہے ہیں پلیٹ کے اطراف سے کیونکہ بڑی پلیٹ ہوتی تھی تو آپ قدو کا تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں تو سید انصاری ابن مالک فرماتے ہیں کہ فلم ازل احب الدباء میوم می اذن او وہ دن ہے اور آج کا دن میں ہمیشہ سے قدو سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو سے محبت یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمعین کا ایک انداز تھا اخار اسلام والسلام کے ساتھ محبت کا کہ اپ کو قدو پسند تھے اور ایک دفعہ سیدان نے دیکھ لیا کہ آپ کو کدو پسند ہے فرماتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مجھے ہمیشہ کدو سے محبت رہی ہے اور میں کدو کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تو آکار اسرات السلام کے ساتھ محبت کا ایک ہی انداز ہے عشق کا ایک انداز ہے کہ آپ کے ساتھ محبت اور آپ کی طرف منصوب ہر چیز سے محبت آپ سے محبت آپ کی سنتوں سے محبت آپ کے طریقوں سے محبت آپ کے صحابہ سے محبت آپ کے شہر سے محبت اور آپ کے طرف منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ اس چیز سے محبت تو قدو سے محبت کی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے آپ ادلاسہ کریں کہ صحابہ اکرام کا عشق کس انداز کا تھا کہ آقال اصلاۃ اسلام کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دے دی گا روایت کندراتا ہے کہتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ از تمر نے فرمایا کہا عباس اللہ کی قسم مجھے تمہارے اسلام لانے کی اتنی زیادہ خوشی ہے کہ اگر میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کیونکہ تمہارے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہے تو یہ ادرا صاحبہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک محبت کا انداز تھا اگلی علی سمعشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الصل آقار سعت والد اور میٹھی چیز کو پسند فرمایا کرتا حلوا سے مراد یہاں پر میٹھی چیز ہے اور عرب میں میٹھی چیز مختلف انداز سے بڑھائی جاتی تھی عام طور پر جو کھجور اور شہد وغیرہ ملا کے ایک میٹھا سا تیار کیا جاتا تھا تو آپ کو وہ پسند تھا تو شہد بھی آپ کو پسند تھا کھجور بھی پسند تھی ہر میٹھی چیز آپ کو پسند حضرت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ قربت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علّ مشویا انہوں نے آکال صلاحۃ السلام کے سامنے ایک دفعہ پہلو کا جمب چانپ کا گوشت رکھا مشویا جو بھنی ہوئی تھی فاق عمن وق عصلاۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا علیہ السلام و ما توجہ پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے وضو نہیں فرمایا اصل میں بعض حادیث میں آتا ہے کہ آق علیہ السلام نے کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو فرمایا تو بعض حضرات نے اس یہ سمجھا کہ شاید پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے تو وقاع صاحت اسلام کا یہ عمل حضرت سلما نے بیان فرمایا کہ آپ نے چانپ کا گوشت تراول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے وضو نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا جو کہ پہلے سے آپ کا وضو تھا اس لیے کھانا کھا کر انسان پہلے سے باوضو ہے اور کھانا کھا کر دوبارہ اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا البتہ یہ کہ جن روایات میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ دھو کے کلی کر لے چونکہ ہاتھ پر چکناہٹ کھانے کی لگی ہوتی ہے اور منہ میں کھانے کے ذرات ہوتے ہیں تو نماز کے دوران اس طرح کا خشو فضو انسان کو نہیں رہے گا اسی ہے کہ کھانا کھا کر انسان ہاتھ دھوئیں کلی وغیرہ کر کے نماز پڑھے وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہارث فرماتے ہیں کہ, اللہ اللہ کہ ہم نے مسجد کے اندر آکاسلام کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا مسجد کے اندر عام طور پر عادت شریفہ نہیں تھی کھانا تناول فرمانے کی لیکن اتقاف وغیرہ میں یا بعض دفع کوئی مسافر وغیرہ ہوتے تو گنجائش ہے کہ انسان مسجد میں کھانا کھا سکتا ہے یہاں پر عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور مسجد کے اندر آپ نے کھانا کھایا اور ہم بھی آپ کے ساتھ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باپ کے اندر کافی ساری اور احادیث بھی نقل کی ہیں جن کے اندر آ علیہ صلا اسلام کے کھانے کا تذکرہ ہے آپ کے سالن مبارک کا تذکرہ ہے یہاں تک جو حادیث ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اقص و السلام کو مختلف چیزیں بطور سالن کے آپ نے تناول فرمائی جن سب سے پہلی حدیث کے اندر سرکے کا تذکرہ ہے کہ اقالیہ صلاحت السلام کو آپ نے سرکے کو پسند فرمایا فرمایا بہترین سالن ہے اسی طرح حبارہ تلور پرندے کا گوشت آپ نے تناول فرمایا مرغی کا گوشت آپ نے تناول فرمایا اسی طرح کدو جو ہے وہ آپ نے تناول فرمایا شہد جو تھا وہ بطور سارن کے آپ نے تناول فرمایا بیٹھی چیز اقالیہ علیہ و السلام کو پسند تھی اسی طرح مختلف چیزوں کا جو گوشت ہے وہ دستی کا گوشت اور اسی طرح چانپ کا گوشت آگے اور بھی مختلف اقسام آ رہی ہیں یہ اقالی علیہ و اسلام نے مختلف موقعوں پر یہ تناول فرمایا ہے اور یہ اضاء صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے اقالی صلاح السلام کی طرف جتنی بھی چیزیں ہیں منصوب ہیں وہ ساری چیزیں وہ بیان کر دی امت تک پہنچائی حتہ کہ آقال اصلاط السلام نے کھانے میں کیا چیز فرمائی وہ بھی ہم تک پہنچا دی عمومی جو آقال اصلاط اسلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ تکلفات نہیں تھے بس جو چیز دستیاب ہو جاتی تھی آپ دناول فرما لیتے تھے کبھی بہت اعلیٰ کھانا بھی آ جاتا تھا اور کبھی کھجور سے فرما لیا کرتے تھے اور کبھی سرکے سے کبھی خوش روٹی کبھی جو کی روٹی جو چیز دستیاب ہوگی آپ نے تناول فرمائی اور بعض دفعہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے صرف دودھ بھی وہ نوش فرمایا ہے تو جو چیز آخری علیہ و اسلام کو دستیاب ہو جاتی تھی آپ یعنی امت کو آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کھانا پینا اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے کہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہی ہو کہ میں اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں اور جناب کھانے کی طرف ایک دفعہ کھانا کھا لے اگلے وقت کی طرف سوچتا رہے اور اس کا زندگی کا نصب العین اور مقصد یہ ہو کہ میں اچھے سے اچھے کھانا کھاؤں یہ انسان کی زندگی کا مقصود نہیں ہے یہ انسان کا یہ اس کی ضرورت ہے اور اس لیے انسان کی زیادہ توجہ اپنی آخرت کی طرف ہونی چاہیے اور آخرت کے لیے انسان اعمال کرے اس لیے کھانے کی مقدار بھی شریعت میں پسندیدہ ہے وہ کم سے کم ہے اور اس لیے شریعت نے روزے کی طرف بھی ترغیب دی ہے آخر صلاح السلام کی آزاد مبارکب یہ تھی کہ آپ ہفتے میں دو دن روزہ ہر مہینے میں تین روزے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو اور اس کے علاوہ مختلف روزے تاکہ انسان کا میداز کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ خالی رہے یہ شریعت کے بھی مطابق ہے اور انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور خاص طور پر انسان جب بھوکا رہنے کی عادت اسے ہوتی ہے تو میدا اس کا خالی رہتا ہے تو اس کا وضو دیر تک قائم رہتا ہے عبادات میں اس کو لذت آتی ہے نماز میں تلاوت میں ذکر میں دعا میں اس کا دل لگتا ہے تو ان سب عادیث حاصل یہ ہے کہ انسان اچھا کھانا اگر کھانا چاہے تو کوئی مہارت نہیں ہے اس پر لیکن انسان اپنی زندگی کا مقصود ہی نہ ان چیزوں کو مرائے بس کبھی اچھا کھانا مل گیا تو وہ تناول کر لیا کہ کب اس تناول کر لیا، کھا, لیا کھا لیا نہیں ملا تو جو بھی کھانا دستیاب ہو جائے انسان اس کو کھا لے آگے کچھ اور حادیث بھی ہے تو وہ اگلے دس میں بیان کریں گے اللہ رب ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام رہتے کی توفیق